اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی بدر کے موقع پر جب کہ تم بہت کمزور تھے اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچو تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بنو مسلمانوں کی زندگی میں ایک عظیم دن سترہ رمضان المبارک بدر کا دن ہے اور وہ تاریخی دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کفر کی کمر کو توڑا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو فتح و کامیابی عطا کی ہے آج ہمیں ویلنٹائن ڈے اور اس طرح کے خرافات وہ ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہوتے ہیں ہمارے بچیوں کو بھی معلوم ہوتے ہیں ہر شخص ان خرافات کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے اور ہمارے اسلام کا یہ عظیم دن غزوہ بدر کا جو رمضان المبارک میں ہوا اور سترہ رمضان المبارک آج سترویں شب ہے کل سترہ رمضان المبارک ہے یہ وہ عظیم دن تھا جس دن ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر دین کے غلبے کے لیے میدان میں اترے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو غزوہ ہے غزوہ بدر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پورا غزوہ ذکر کیا ہے سورت الانفال جو قرآن پاک کے نوے پارے کی صورت ہے ایک پاؤ نوے پارے کا آخری ہے اور دوسرا پاؤ دسویں پارے کا شروع کا ہے اس آدھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے پورا غزوہ بدر کا واقعہ ذکر فرمایا ہے اور اس پورے غزوے کو ذکر کیا ہے اور جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر کے موقع پر جبکہ تم کمزور تھے جبکہ تم تھوڑے تھے لیکن اللہ نے تمہاری مدد کی میرے مسلمان بھائیوں اگر ہمارے اس پہلے طبقے کی اللہ نے مدد کی آج بھی اللہ ہماری مدد کر رہا ہے آج بھی ہم تھوڑے ہیں کافر زیادہ ہے ہر زمانے میں مسلمان کم رہے ہیں اور کفر زیادہ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا ہے اس لیے ہمیں کفر سے دبنے کی की کی ضرورت نہیں ہے آج دنیا کفر سے ڈرتی ہے لوگ امریکہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ شاید اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے اگر میں ممبر پر امریکہ کا کچھ بول ہاں مسئلہ ہو جائے گا مجھے امریکہ کا نام نہیں اور اللہ کی نافرمانی کھلے عام ہو رہی ہے اللہ کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اس کے لیے کسی کے کسی دل میں صدمہ نہیں ہوتا کہ ہائے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے ہائے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے اس کے لیے میرے اور آپ کے دل میں کوئی درد نہیں ہے لیکن اس بدماش دنیا کا سب سے بڑا بین الاقوامی بدماش آج اس سے سارے ڈرتے ہیں اس کے خوف میں ہے اس لیے کہ ہمارے دلوں سے جذبہ جہاد نکل گیا ہمارے دلوں سے وہ ایمانی جذبہ اسلام پر مر مٹنے کا وہ جذبہ نکل گیا کہ نہیں, نہیں میں مر جاؤں گا مر جاؤں گا تو کیا ہوگا مری جاؤں گا نا اور کیا ہوگا مرنا تو ہے میں نے مرنے کا دن تو تے ہے ہم تو پیدا مرنے کے لیے ہوئے جینے کے لیے تو نہیں ہوئے اللہ نے ہمیں پیدا ہی موت کے لیے کیا ہے اور کیا خوش نصیبی کہ اسلام پر میری موت آئے اگر حضرت عمر اسلام کے لیے ممبر میں شہید ہو سکتے ہیں اور اگر حضرت عثمان شہید ہو سکتے ہیں حضرت علی شہید ہو سکتے ہیں, ہیں بدر کے اندر صحابہ اور عہد کے اندر صحابہ شہید ہو سکتے ہیں تو بتائیے میں آپ حضرت عمر سے زیادہ قیمتی بولے نا ہم حضرت عثمان سے اللہ کے یہاں زیادہ پیارے ہیں تو کیا خیال ہے کوکب صاحب شہادت کے لیے تیار ہے زور سے بولے نا یہاں گھر بیٹھ کے یا کی نکلیں گے میرے ساتھ نکلیں گے اکیلے نہیں نکلیں گے مجھے بھی نکالنے کے لیے آپ کے ساتھ نکلیں بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارا وہ تاریخی دن تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آئے اور کس حال میں آئے آپ کے ساتھ دو گھوڑے تھے ستر اونٹ تھے اور میں نے پہلے بھی بتایا تلواریں کتنی تھیں پھر غلط بتایا کو تم سب آٹھ تلواریں تھیں غزوہ بدر میں تین سو تیرہ مسلمان تھے دو گھوڑے تھے ستر اونٹ تھے اور آٹھ تلواریں تھیں اور دوسری طرف ایک ہزار کفار تھے ایک ہزار سواریاں تھیں ایک ہزار تلوار تھے آٹھ تلواروں نے کتنے تلواروں کا مقابلہ کیا ایک ہزار تلواروں کا اور فتح کس کو ملی مسلمانوں استقولین ربکم یہ سلاستے آلاف پتہ چلا کہ مشرقین کے پیچھے کمک آ رہی ہے اور بھی اللہ نے نبی السلام پر آیت نازل کی کہ اگر ان کے لیے کمک پہنچ رہی ہے تو آسمان سے تمہارے لیے فرشتے اتر رہے آسمان سے تمہارے لیے فرشتے اتر رہے ہیں آسمان سے بلائم تصویر تین ہزار فرشتے اور اگر تم تقوی پر قائم رہے صبر کرتے رہے پانچ ہزار فرشتوں کی لڑیاں اللہ نے فرمایا میں اتار دوں گا میدان یہ ہمارے صحابہ تھے یہ ہمارے نبی کی وہ عظیم تاریخ ہے تو یہ غزوہ بدر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اپنی کمی سے پریشان مت ہو جاؤ کہ مسلمان کم ہے مسلمان تھوڑے ہیں تقوی اختیار کرو گناہوں سے بچنے والی زندگی اختیار کرو اپنے اندر صبر و برداشت اختیار کرو دین پر مر مٹنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو اس کی پروانی کرو کفر کتنا طاقتور ہے ہونے دو ان کا طاقت اللہ کیا پانی کا بلبلہ ہے ان کا طاقت اللہ کے پانی کا بلبلا ہے اس سے پہلے بھی ایک ریچ دنیا میں تھا روس کے نام سے وہ بھی بہت بڑا بدماش تھا دنیا کا اللہ نے اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کیا انشاءاللہ یہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوگا ہمارے ایمان کی کمزوری ہے ہمارے تقوی کی کمزوری ہے تعلق میں اللہ کی کمزوری ہے ہم ان کے چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں ہمیں ان کی چیزوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہمارے پاس ایمان ہے ہمارے پاس قرآن ہے ہمارے پاس حضور پاک علیہ السلام ہے ہمارے پاس رسول اللہ کی شریعت ہے ہمارے پاس حضور کی سنت ہے ہمارے پاس وہ کامیاب راستہ تو کا وہ راستہ ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں اللہ مولانا ولا مولا احد کے موقع پر جب مشرقی کو غلبہ نظر آیا بڑے خوش ہوئے تو انہوں نے آواز لگائی انہوں نے آواز لگائی اے مسلمانوں ہمارے پاس عزہ بھائی ہے تمہارے پاس عزہ نہیں ہے اس لیے تو تم ناکام ہو رہے ہو ہمارے پاس عزہ رزا ہے تمہارے پاس عزہ نہیں ہے ہمارے ساتھ امریکہ ہے تمہارے ساتھ امریکہ نہیں ہے آج جس کے ساتھ امریکہ ہوتا ہے خوش ہوتا ہے ہمارے پاس امریکہ ہے انہوں نے کہا ہمارے پاس تو بدھ ہے عزہ نبی السلام نے فرمایا جواب دو ان کو جواب دو تو جواب میں کیا کہا اللہ مولانا کافرو اے, اے کو اللہ ہمارا آقا ہے اللہ ہمارا رب ہے جو ساتوں زمین و آسمانوں کا مالک ہے تمہارا تو کوئی آقا ہی نہیں ہے ہمارا آقا تو وہ اللہ ہے جس کے حکم سے ساتوں زمین و آسمان قائم ہے تو اس لیے میرے دوستو اور میرے بزرگوں اور میری ماؤں بہنوں یہ سترہ رموان غزوہ بدر کا وہ تاریخی دن ہے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ روزہ رکھا سو گئے جی روزہ ہے جی باہر نہیں جی روزہ ہے جی نہیں جی روزہ او بھائی جی روزہ کیا مردار ہونے کا نام ہے کیا کہ انسان بالکل ہی مریل اور جناب مردار اور سوست اور بس کہ نہیں نہیں روزہ ہے جی میرا او بھائی روزہ تو کیا ہوا روزے میں غزوہ بدر ہوا ہے رمضان میں غزوہ بدر ہوا ہے اور رمضان ہی میں فتح مکہ ہوا ہے رمضان تو اور ایمانی طاقت ایمانی قوت کا نام ہے ہم نے رمضان بنا دیا پکوڑوں سموسوں کا نام دہی بڑے چھولوں کا نام اور بریانی اور قورموں کا نام اور سونے اور لیٹنے کا نام یہ ہمارا رمضان ہے اور ایک ہمارے نبی کا رمضان تھا جس میں کفر کی کمر کو توڑا اور ہمارے نبی کا رمضان تھا جس میں مکے کو فتح کیا اس لیے رمضان تو ایمانی قوت اور طاقت کا نام ہے کہ ہمارے اندر اور ایمانی قوت اور طاقت آنی چاہیے اور ہمارا یقین اللہ کی ذات پر محکم ہونا چاہیے اور ہمارے دل میں صرف اور صرف ایک اللہ کا ڈر ہونا چاہیے اللہ کے سوا مومن فلاح احق ون تکشاہ اللہ زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اللہ کے لوگوں سے ڈرتے ہو لوگوں کا خوف دل میں بیٹھا ہوا ہے فلاں کیا کہے گا میں داڑھی رکھوں گا ہائے تو لوگ کیا بولیں گے کہ یہ کوکب صاحب یہ تو بڑے ماڈرن آدمی تھے اور جناب سعودی عرب میں بڑے افسر تھے یہ مولوی کی نظر بن گیا ٹوپی پہن لی جناب جمعے کو پگڑی بھی پہن لیتے یہ کیا کیا ہو گیا خیر تو ہے آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے ارے لوگوں کو کیا کرنا ہے میں نے داڑھی اللہ کے لیے رکھنی ہے میں نے شرعی لباس اللہ کے لیے پہننا ہے میں نے نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے میں نے روزہ اللہ کے لیے رکھنا ہے میں نے سچ اللہ کے لیے بولنا ہے میں تو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگا ہوں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے مد نظر تو مرضی یہ جانانا چاہیے میرے سامنے تو میرے اللہ کو راضی کرنا ہے میں پردہ کر لوں گی تو عورتیں کیا بولیں گی کہ ہائے کیا ہو گیا یہ ابھی اس عمر میں بیس سال کی عمر میں پردہ کر لیا کیا ہو گیا بیس سال کی عمر میں ہی پردہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا اللہ کو راضی کرو میری ماں و بہنوں اپنے اندر ایمانی جذبہ پیدا کرو آپ تراوی پڑھنے تو آ جاتی ہے تراوی پڑھنے سے پہلے آپ کا پردہ زیادہ ضروری اور فرض ہے اگر آپ پردہ نہیں کرتی تراوی پڑھنے آتی ہے تو بہرحال اللہ آپ کو ادر دے لیکن آپ ایک فرض کو ترک کر کے گناہ کبیرا کا ارتکاب کر کے آپ مسجد میں آتی ہے اور گناہ کبیرا کا ارتقاب کر کے گھر جاتی ہے آپ شرعی پردے اہتمام کرے وہ اس سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے ہمارے نبی کو اللہ نے فرمایا اپنی بیویوں سے کہو اپنی بچیوں سے کہو مسلمانوں کی عورتوں سے کہو کہ پردہ کرے پردہ آپ کے لیے فرض ہے لوگ کیا کہیں گے برادری کیا کہیں گی میری سہیلیاں کیا کہیں گی آپ نے پردہ ان کے لیے کرنا ہی نہیں ہے بھائی آپ نے تو اللہ کے لیے کرنا ہے آپ نے تو اس کا ازر اللہ سے لینا ہے اللہ کی محبوبیت حاصل کرنی ہے آپ کو اللہ کی ولیہ بننا ہے اللہ سے دوستی لگانی ہے دنیا والوں نے دینا ہے دنیا والوں نے کبھی کسی نے دیا کسی کو وہ تو ہر ایک میں کہوں گا جی میرا کیا ہوگا وہ تو ہر ایک اس میں میرا میرا کیا ہوگا دوسرے کا چھوڑو برالا صاحب کا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا برالا صاحب نے فکر میں پنکھا چل رہا ہے نہیں چل رہا یہاں تو سب اپنے چکر میں ہیں دنیا میں کسی نے کسی کو کچھ نہیں دینا سب کچھ میرے اللہ نے دینا ہے اس لیے میرے دوستو یہ وہ مبارک دن یہ وہ عظیم دن اسلام کا کہ جس میں اسلام کو اللہ نے غلبہ دیا اسلام کو اللہ نے غالب کیا ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہو یہ فکر ہو کہ میرے کردار سے میرے عمل سے میرے کاروبار سے میری تجارت سے ہے میری عبادت سے میری معاشرت سے اسلام کو میں غلبہ پہنچا میرا کاروبار بھی ایسا ہو کہ لوگ دیکھو مسلمان ایسا کاروبار کرتے میری معاشرت ایسی ہو میری عبادت ایسی ہو یعنی میرے فکر میں دل دماغ میں یہ چیز آ جائے کہ میں نے اپنی زندگی کے ہر عمل سے اسلام کو غالب کرنا ہے اسلام کے رنگ کو لینا ہے سبغت اللہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائے اللہ کے رنگ میں رنگ جائے اور اللہ کا رنگ کیا ہے اسلام ہے تو اس لیے میرے دوستو اس جذبے کے ساتھ زندگی گزارنا کہ میں نے اسلام پر مر بیٹھنا ہے اور اسلام کے لیے میں نے ہر قربانی دینی ہے اور اسلام پر اپنی زندگی گزارنی ہے اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پوری زندگی اسلام پر دے اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو سفر آخرت ایمان کے ساتھ شہادت کے ساتھ اللہ ہمیں نصیب فرما دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے اور یہی دعا ہمارے نبی کرتے تھے رسول پاک علیہ السلام لوخت صلی اللہ سم و سم و اختل سم وخیا سم و اختل رحمت للعالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے صحیح بخاری کی روایت ہے ہائے کاش ہائے کاش لوتو مجھے بہت پسند ہے یہ بات کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کر دیا جاؤ پھر زندہ کیا جاؤ پھر قتل کر دیا جاؤ فرمایا اللہ کے راستے میں مارے جانے کا اور اللہ کے نام پر قربان ہونے کا جو مزہ ہے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے اس لیے تو کہتے نا جب جانور کو ذبر کرتے بسم اللہ اللہ اکبر تو کہتے ہیں یہ جو بسم اللہ اللہ اکبر جب آپ پڑھتے ہیں تو جب وہ بسم اللہ اللہ کا نام جانور سنتا ہے نا وہ بھی وہ بھی بالکل کیا کہتے ہیں جوش میں آ جاتا ہے کہ ہائے اللہ کے نام پہ میری جان وہ بھی تیار ہو جاتا ہے جب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں تو جانور بھی جو ہے جذبے میں آ جاتا ہے کہ مجھے اللہ کے نام پہ قربان کیا جا رہا ہے اس کی روح بھی نکلتی ہے اور اس کا خون بھی نکلتا ہے جانور بھی خوش ہوتا ہے اللہ کے نام پر قربان ہونے سے تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان والی ہدایت والی زندگی دے اور جب دنیا سے جائے ایمان کے ساتھ جائے شہادت کے ساتھ جائے اور زندہ رہے اسلام کے غلبے کے لیے کام کرتے رہے اسلام کے غلبے کے لیے مسجد میں امام ہے وہ امامت کے ساتھ کرے دکاندار ہے وہ دکان سے اسلام کا کام کرے کارخانہ دار ہے اپنے کارخانے سے اسلام کا کام کرے ملازم ہے اپنی ملازمت میں سوچے جو جہاں جس میدان میں خواتین گھر میں ہیں وہ اپنے گھر میں سوچے ہر آدمی جہاں ہے ہر شعبے میں اسلام کو زندہ کرنے کی فکر کرے یہ منہج نبوی ہے یہ فکر نبوی ہے اور یہی اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیف فرمائے